تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنا شکر گزار اور انسان کتنا اللہ جن کی نعمتوں کے آگے اس کا سر اس نے ٹیکا مایا اللہ پاک کے سامنے